اور آمان والے کہتے ہیں کیا کہ یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنی حلف میں پوری کوششے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کا کیا دھورا سب اکارت گیا تو رہ گئے نقصان میں